يومئذ باسره تظن ان يفعل بها اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے ہم جب اسے پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کے در پہ رہیے پھر اس کا واضح کر دینا ہمارا ذمہ ہے نہیں نہیں تم تو دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو اس روز بہت سے چہرے تر تازہ اور با رونق ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اور کتنے ایک چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا اور یاد کرنا یہاں اللہ از اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے ہیں کہ فرشتے سے وحی کس طرح لیں رسول اللہ اس کے لینے میں بہت جلدی کرتے تھے اور قرآت میں فرشتے کے بالکل ساتھ ساتھ رہتے تھے بس اللہ از وجل حکم فرماتے ہیں کہ جب فرشتہ وہی لے کر آئے تو آپ سنتے رہیں پھر جس ڈر سے آپ ایسا کرتے تھے اس کی بابت تسلی دیتے ہیں کہ آپ کے سینے میں اسے جمع کر دینا اور بر وقت آپ کی زبان سے اس کا پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے اسی طرح اس کا واضح کرانا اور تفصیل اور بیان آپ سے کرانے کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں پس پہلی حالت تو یاد کرانا دوسری تلاوت کرانا تیسری تفصیر مضمون اور توضیح مطلب کرانا تینوں کی کفالت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ولاجب القرآنِ من قبل کا وہی ہو وہ قرب بھی ذدنی علم یعنی جب تک آپ کے پاس اے نبی وہی پوری نہ آئے آپ پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں ہم سے دعا مانگیے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کرتے رہیے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اسے یعنی قرآن کو آپ کے سینے میں اے نبی جمع کرنا اور اسے آپ سے پڑھوانا ہمارے اوپر ہے جب ہم اسے پڑھیں یعنی جب ہمارا نازل کردہ فرشتہ جبریل اسے تلاوت کرے تو آپ سن لیجئے جب وہ پڑھ چکے تب آپ پڑھیے ہماری مہربانی سے آپ کو پورا یاد نکلے گا اتنا ہی نہیں بلکہ حفظ کرانے تلاوت کرانے کے بعد ہم آپ کو اس کے معانی مطالب تبیین و توغیح کے ساتھ سمجھا دیں گے تاکہ ہماری اصلی مراد اور صاف شریعت سے آپ پوری طرح آگاہ ہو جائیں مسرد احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے وحی لینے میں سخت تکلیف ہوتی تھی اس ڈر کے مارے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں فرشتے کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے اور آپ کے ہونٹ مبارک ہلتے جاتے تھے ابن اقبا صدی اللہ عنما رابع حدیث نے اپنے ہونٹ ہلا کر دکھایا کہ اس طرح اور ان کے شاگرد سعید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے استاد کی طرح ہنٹ ہلا کر اپنے شاگرد کو دکھائے اس پر یہ آیت اتری کہ اتنی جلدی نہ کرو اور ہونٹ نہ ہلاؤ اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کی تلاوت کرانا ہمارے سپرد ہے جب ہم اسے پڑھیں تو آپ سنیے اور چپ رہیے جبرائیل کے چلے جانے کے بعد انہی کی طرح ان کا پڑھایا ہوا پڑھنا بھی ہمارے سپرد ہے بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت ہے بخاری میں یہ بھی ہے کہ پھر وہی اترتی تو رسول اللہ نظر نیچی کر لیتے اور جب وہی اتر چکتی تو آپ پڑھتے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عطیہ آؤفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا بیان اے نبی ہم پر ہے یعنی حلال حرام کا واضح کرنا قطعہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو قیامت کے انکار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کو نہ ماننے اور اللہ کے عظیم شان رسول یعنی آپ کو اے نبی ماننے اور آپ کی اطاعت نہ کرنے پر آمدہ کرنے والی چیز حب دنیا یعنی دنیا سے محبت اور تر کے آخرت آخرت کو چھوڑنا ہے حالانکہ آخرت کا دن بڑی اہمیت والا دن ہے اس دن بہت سے لوگ تو وہ ہوں گے جن کے چہرے ہشاش بشاش تر تازہ خوش و خرم ہوں گے اور اپنے رب کے خوبصورت چہرے کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہوں گے جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ عن قریب تم اپنے رب کو صاف صاف کھلم کھلا اپنے سامنے دیکھو گے بہت سی صحیح احادیث سے متواتر سندوں سے جو ایمہ حادیث نے اپنے کتابوں میں وارد کی ہیں ثابت ہو چکا ہے کہ ایمان والے اپنے رب کے خوبصورت چہرے کے دیدار سے قیامت کے دن مشرف ہوں گے ان احادیث کو نہ تو کوئی ہٹا سکے گا نہ ان کا کوئی انکار کر سکے گا علام کا اے اللہ ہم تمام آپ سے آپ کے بزرگ و برتر چہرے کو دیکھنے کی لذت کا آپ سے سوال کرتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابو سعید اور ابو حرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے رسول اللہ نے فرمایا سورج اور چاند کو جب کہ آسمان صاف بے ابر ہو دیکھنے میں تمہیں کوئی مزاحمت اور بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ نے فرمایا اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے بخاری و مسلم میں ہی جری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ رات کے چاند کو دیکھا اور فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو پس اگر تم سے ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے کی نماز یعنی صبح کی فجر کی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی نماز میں کسی طرح کی سستی نہ کرو یعنی دیگر دوسری نمازوں کے ساتھ ساتھ ان کی بالخصوص پابندی کرو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے انہی دونوں متبرک کتابوں میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جنتیں سونے کی ہیں وہاں کے برتن بھانڈے اور ہر چیز سونے کی ہے اور دو جنتیں چاندی کی ہیں ان کے برتن بھانڈے اور ہر چیز چاندی ہی کی ہے ان جنتیوں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے درمیان سوائے کبریائی کے چادروں کے اور کچھ آڑ نہیں یہ جنت عادن کا ذکر ہے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریات فرمائیں گے کہ کچھ چاہتے ہو کہ بڑھا دوں وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے چہرے سفید نورانی کر دیے ہمیں جنت میں پہنچا دیا جہنم سے بچا لیا اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اسی وقت حجاب ہٹا دیے جائیں گے اور انہل جنت کی نگاہیں جمال باری اللہ سبحانہ و تعالی کے چہرے کو دیکھنے سے منور ہوں گی اس میں انہیں جو سرور و لذت یعنی مزہ حاصل ہوگا وہ کسی چیز میں حاصل نہ ہوگی سب سے زیادہ محبوب انہیں دیدار باری تعالی ہوگا اسی کو اس آیت میں لفظ ذیادۃ سے تعبیر کیا گیا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی للدین احسن الحسن و یعنی احسان کرنے والوں کو جنت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار صحیح مسلم کی جابر رضی اللہ عن والی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر قیامت کے میدان میں ہنستے ہوئے تجلی فرمائیں گے پس معلوم ہوا کہ ایماندار قیامت کے عرصات یعنی مختلف مرحلوں میں اور جنتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کے دیدار سے مشرف کیے جائیں گے ہمیں ڈر ہے کہ اگر اس قسم کی تمام حدیثیں اور روایتیں اور ان کی سندیں اور ان کے مختلف الفاظ یہاں جمع کریں گے تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا بہت ہی صحیح اور حسن حدیثیں بہت سی مسند اور سنن کی کتابوں میں مروی ہیں جن میں کی اکثر ہماری اس تفسیر میں متفر مقامات پر آ بھی ہی گئی ہیں اللہ ہم تمام کو اپنے بزروں کو برتر خوبصورت چہرے کے دیدار سے مشرف فرمائے توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مسئلے میں یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ممنوں کو قیامت کے دن نصیب ہونے میں صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین رحمۃ اللہ علیہم اور صلف امت کا اتفاق اور اجماع ہے اعم اسلام اور ہدایت الانام رحمۃ اللہ علیہم سب اس پر متفق ہیں جو لوگ اس کی تعبیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مراد اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا ہے نہ کہ اللہ کے چہرے کا دیدار جیسے مجاہد اور ابو صالح رحمۃ اللہ علیہما سے تفسیر اپنے جریر میں مروی ہے ان کا قول حق سے دور اور سراسر تکلف سے معمور ہے ان کے پاس اس آیت کا کیا جواب ہے جہاں بدکاروں کی نسبت اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب یوم یعنی ہرگز ہرگز بھی فاجر قیامت کے دن اپنے پروردگاہ سے پردے میں کر دیے جائیں گے اللہ کو دیکھ نہ سکیں گے امام شافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاجروں کے دیدار الہی سے محروم رہنے کا صاف مطلب یہی ہے کہ ابرار یعنی نیکوکار کار لوگ دیدار الحی سے سیراب کیے جائیں گے اور متواتر احادیث سے ثابت ہو چکا ہے اور اسی پر اس آیت کی روانی الفاظ صاف دلارت کرتی ہے کہ ایماندار دیدار باری یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے سے محفوظ ہوں گے حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چہرے حسن و خوبی والے ہوں گے کیونکہ دیدار رب پر ان کی نگاہیں پڑتی ہوں گی پھر بھلا یہ منور حسین کیوں نہ ہو اور بہت سے منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے بد شکل ہو رہے ہوں گے بے رونق اور اداس ہوں گے انہیں یقین ہوگا کہ ہم پر اب کوئی ہلاکت اور اللہ تعالیٰ کی پکڑائی ابھی ہمیں جہنم میں جانے کا حکم ہوا جیسے اور جگہ ہے یوم تب یو دو وجو ہوں و وجو یعنی قیامت کے اس دن بعض چہرے گورے چٹے خوبصورت اور حسین ہوں گے اور بعض کالے منہ والے ہوں گے اور جگہ اللہ نے فرمایا وجو ہوں یوم خوشر یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے خوف زدہ دہشت زدہ اور ڈر والے بد رونق اور زلیل ہوں گے جو عمل کرتے رہے تکلیف اٹھاتے رہے لیکن آج بھڑکتی ہوئی آنگ میں جا خے پھر آگے اللہ نے فرمایا وجو ہوں یوم ادن نعیمہ یعنی بعض منہ اس دن نعمتوں والے خوش و خرم چمکیلے شاداں و فرحاں بھی ہوں گے جو اپنے گزشتہ اعمال سے خوش ہوں گے اور بلند و بالا جنتوں میں اقامت رکھتے ہوں گے اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں